وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سبيل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتفعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وآد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوض العظيم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معزز حضرین جمعہ اللہ رب العالمین نے ہماری اور پوری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جناب عربی محمد رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا اس نبی کی اللہ رب العالمین نے مدد کی ایسے افراد کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا ان کی مدد کے لیے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا اور افضل مقام رکھتے ہیں اور وہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین صحابہ صحابی کی جمع ہے اور صحابی کا مطلب یہ ہے اس کی تعریف یہ ہے ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے جو ایمان کی حالت میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت پہ اس کی وفات ہوئی ہو ایسے خوش نصیب لوگوں کو صحابہ کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی حالت میں ہم آڈمی سے ملاقات کیا اگر صرف ایسے ملاقات کی ایمان سے خالی تھا مسلمان اور مومن نہیں تھا تو اس ملاقات کا اس دیدار کا کوئی اعتبار نہیں ہے مکہ کے مشرقین مدینہ کے مشرقین اور کفار ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اٹھتے اور بیٹھتے تھے ابو طالب نے ہمارے نبی کی کفالت کی اور ابو جہل ابو لہب یہ سب ہمارے نبی سے ملاقات کرتے تھے دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے لیکن انہیں اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی اس لیے وہ صحابہ نہیں ہیں صحابہ کنہیں کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں جنہوں نے ہمارے نبی سے ملاقات کی اور دیدار کیا ہمارے نبی کی صحبت انہیں ملی معیت ملی یہ شرف انہیں ملا انہیں صحابہ کہا جاتا یہ صحابہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچے مقام پر فائز جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر کے قیامت تک انبیاء کے بعد جن شخصیتوں کا مقام اور مرتبہ وہ صحابہ کرام ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے ہمارے نبی کی مدد کی قرآن کا نزول ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نبی کے ساتھ سفر و حضر میں رہے اور ہمارے نبی کے ساتھ قتال کیا جنگ کیا جہاد کیا مشرقین اور کفار سے ڈائریکٹ ہمارے نبی سے سنا ہمارے نبی ان کا تذکیہ کیا ان کی تعدل فرمائی اور ان کی تربیت کی اور ان کے عمل میں جہاں کوئی کوتاہی اور کمی نظر آئی اللہ رب العالمین نے آسمان سے تنبیہ فرمائی اتنا اونچا مقام اور مرتبہ کسی اور کے لیے نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں گزار دے تو بھی صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ایک لمحہ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا اس کے مقام مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا امام و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی اصل قول کہ اگر کسی کو لمبی عمر ملے اور اس نے اپنی پوری عمر پوری زندگی متصل برابر لگاتار اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں نبی کے اطاعت میں گزار دی تو اس کی پوری زندگی کی عبادت اس ایک لمحے تک نہیں پہنچ سکتی جو ایک لمحہ صحابہ کو نبی کے ساتھ ملا اتنا اونچا مقاف مرتبہ ہے صحابہ کرام رضو اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ان کے کچھ حقوق بنتے ہیں ہمارے اوپر ہمیں ان کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے ان صحابہ کا ہمارے اوپر کیا حقوق ہے جیسے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہوتے ہیں نبی کے حقوق ہوتے ہیں اللہ تعالی کے حقوق ہوتے ہیں حکمرانوں کے حقوق ہوتے ہیں بیوی اور میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں ایسے ہی صحاب کرام کے ہمارے اوپر حقوق ہیں کیونکہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں بڑی کوششیں ہیں ان کے ذریعے سے اللہ حرک العالمی نے اسلام کو دنیا کے اندر غالب کیا ان کے ذریعے سے اسلام دنیا کے اندر پھیلا ان کی آنکھوں نے نبی کا دیدار کیا نبی سے ملاقات کی اس لیے ان کے بہت زیادہ حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں انشاءاللہ اللہ انہیں حقوق کو جو اہم حقوق ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان حقوق کو جانیں ان کے مطابق عمل کریں صحابہ کے مقام مرتبے پہ پہنچانے خاص طور سے ایسے دور میں کہ آج صحابہ کرام سے بغض اور نفرت رکھنا کچھ لوگوں نے اپنا دین بنا لیا اور دو فرقے کے لوگ ہیں جو صحابے کرام سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں ایک تو شیعہ اور رافضی ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی پیار محبت انہیں اہل تشریح کہتے ہیں اہل تشریح نہیں ہے وہ وہ شیعہ اور رافضی ہے وہ شیطان کے شیعہ اور مددگار ہیں وہ شیعہ کے معنی ہوتے مددگار کے تو عالِ بیت کے صحابہ کے دین کے مددگار نہیں ہیں وہ وہ شیطان کے شیعہ ہیں شیطان کے مددگار ہیں باطل کے مددگار ہیں وہ یہ لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تبرہ بازی کرتے ہیں ابو بکر و امر عثمان کو اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو جہنمی اور ملعون قرار دیتے ہیں نعود من متعلق ان کا دین ہے یہ ان کا مذہب اور ان کا عقیدہ یہ جس دین کے اندر جانوروں پر لانت بھیجے سے بھیجنے سے منع کیا گیا ہو کیا اس دین کے اندر صحابہ کرام جیسی عظیم المرتبت شخصیتوں پر لانت بھیجنا جائز ہو سکتا ہے ہمارے دین میں تو جانوروں پر بھی لانت بھیجنے سے منع کیا گیا ہے جانوروں کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا ہے یہ تو اتنے مقدس اور پاک باز ہستیاں تھیں جنہیں اللہ رب نے پہ نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا انتخاب کیا ان کو یہ اللہ کے انتخاب تھے صحابہ کرام اللہ ان کو منتخب کیا پہ نبی کی صحبت کے لیے ان صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں تبرہ بازی کی جاتی ہے لان کو ملامت کی جاتی ہے ان کو جہنمی اور کافر قرار دیا جاتا نا عدب من ظالم یہ ان کا دین اور مذہب بن گیا جو صحابہ کو کافر کے خود کافر ہوگا صحابہ جنت کے بالا خانوں میں ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہمارے بھی ان کی تعریف کی ہے اللہ نے فرما فنسر تم بھائی فقد صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں ہدایت کا ہمارے لیے وہ آئیڈیل اور نمونہ ہیں اللہ فرماتا اگر تم صحابہ جیسے ایمان لاؤ گے تب ہدایت ملے گی ان کا ایمان ہمارے لیے عمل معیار ہے صحابہ کرام کا انہی کو کافر کہا جا رہا ہے انہی پر لانت و ملامت کی جا رہی ہے آپ ذرا سوچیں کتنی خطرناک اور کتنی عجیب و غریب بات یہ ہے جن کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے جن کا شکر ادا کرنا چاہیے جن کا مقام مرتبے کو بیان کرنا چاہیے کس قدر یہ افسوسناک پہلو ہے کہ انہی شخصیتوں پر تبرہ بازی کی جاتی ہے اور لالت و ملامت کی جاتی ہے تو یہ روافظ رہیے جو صحابہ کا دشمن ہو ہمارا اور آپ کا دوست نہیں ہو سکتا یہ صحابہ کے دشمن ہیں قرآن کے دشمن ہیں وہ محات المومن کے دشمن ہیں ابو بکر و عمر کے دشمن ہیں عائشہ اور حفصہ کے دشمن ہیں جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی ماں ہیں ان کے دشمن ہیں جو ان کے دشمن ہو ہمارے اور آپ کے دوست نہیں ہو سکتے اس خام خیالی میں کبھی نہ رہنا کہ وہ ہمارے دوست ہیں یا اس طریقے سے ہمیں مدد کریں گے نہیں پوری تاریخ پر ڈالیے ان کی پوری تاریخ جب سے ان کا وجود ہوا اس وقت لے کر کے آج تک ہمیشہ مسلمانوں کی پیٹھ میں کنجر گھوپا انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف دی ہے سنی مسلمانوں کو تکلیف دینا ان کے ہاں جہاد ہے ان کے ہاں عجر اور عبادت ہے یہ کسی کو تکلیف دینا یہ ان کے مذہب و عقیدے میں چیز شامل اور داخل ہے اور یہ کوئی الزام نہیں ان کے اوپر ان کی کتابوں کو پڑھیے تب اندازہ ہوگا انہوں نے اپنی کتابوں کے درمیان کیا ان تمام چیزوں کو قرآن میں تحریف کی قائل ہے یہ کہتی ہے قرآن جو ہمارے پاس ہے بدل گیا ہے صاحبہ نے اس کو بدل دیا آیتیں ہذف کر دی وہ آیتیں جو ولی علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تھیں کہ علی بنیں گے امام اور خلیفہ ان آیتوں کو صحابہ نے حذف کر دیا نا عدم حدیثوں کو ہذف نہیں کیا صحابہ نے حدیثیں بیان کی صحابہ نے علی کی فضیلت میں لیکن قرآن کی آیتوں کو انہوں نے حذف کر دیا ان کا مکمل ایک صورت ہے جس کا نام ہے صورت الولایا اس صورت الولایا کے اندر باقاعدہ بیان کیا انہوں نے نبی کے بعد علی ہی ولی ہوں گے سب کے اور یہی سب کے خلیفہ ہوں گے ان کا کلیمہ بھی الگ ہے ان کی اذان بھی الگ ہے اذان میں علی کا اضافہ کرتے ہیں لوگ سب چیز ان کی الگ ہے ہمارے دین سے ہماری شریعت سے ان کی کوئی چیز میل نہیں کھاتی یہ ہمارے کیسے دوست ہو سکتے ہیں جو ہمارے دین سے ان کے کوئی چیز میل نہ کھاتی ہو ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں ان کے ہاں باقاعدہ صحابہ سے نفرت کرنا بغض رکھنا دین ایمان اور عقیدہ یہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں صحابہ سے نفرت کرنا ماں دودھ پلاتی ہے تو باقاعدہ ابو بکر عمر کو گالیاں دیتی ہے عائشہ پر الزام لگاتی ہے یہ دودھ کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو صحابہ کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھاتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں یہ روافظ اور شیعہ دوسرا کون سفر کا ہے دوسرا فرقہ خوارج کا ہے اسلام کے اندر سب سے پہلا فرقہ نکلنے والا خوارج جنہوں نے حضط عثمان کو قتل کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج اور بغاوت کیا ان کو خوارج کہا جاتا ہے یہ لوگ بھی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان صحابہ کو جنہوں ان کا ساتھ نہیں دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہاں کافر ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہاں کافر ہیں بھی ان کے خلاف انہوں نے خروج بغاوت کیا اور اس طریقے سے ان سے جنگ لڑی تو یہ خوارج کا فرقہ ہے یہ دو فرقے ایسے ہیں جو صحابہ کی دشمنی ان کے آن دین ایمان اور عقیدہ ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے ان کا سب سے پہلا حق ہمارے اوپر یہ عائد ہوتا صحابہ کا کہ ہم ان سے محبت کریں ایک مسلمان جیسے دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے اس سے زیادہ کہیں محبت کریں کیوں کیونکہ انہی کے ذریعے سے ہم کو دین ملا انہی کے ذریعے سے قرآن ملا انہی کے ذریعے سے نمی کی شدت ملی انہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم تک دین کو پہنچایا اس لیے ان کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ تو ان کا سب سے پہلا حق ہمارے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں اللہ العالمین فرماتا ہے والذین جاؤ من بعدہم جو ان کے بعد آئے یقولون قلون اور رب بن فر وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے ولا اخواندین صبنا بن ایمان اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے ایمان کی حالت پہ سبقت لے گئے ہم سے پہلے گزر کے ہمارے مومن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے ولا تجا الفی قلو اور جو ایمان لائے ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر کوئی کینہ اور حسد نہ رکھ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے بنا ان کافر رہی ہو ہمارب تو ہی مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں تمام اہل ایمان داخل ہیں اور سب سے پہلے اہل ایمان کون ہیں صحابہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں ہم پڑھتے ہیں نا کہ سب سے پہلے کون اسلام قبول کیے ابو بکر رضی اللہ عنہ مردوں میں عورتوں میں خدیجہ نے قبول کیا بچوں میں زید نے اسامہ نے قبول کیا کہ زید بن ہارثہ نے بچوں میں کوئی غلاموں میں اور بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ قبول کیا یہ سب ہم پڑھتے ہیں نا پہلے پہلے کون اسلام قبول کیے تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں صحابہ رام ہیں جب سب نے ان کا انکار کیا تھا صحابہ کرام نے ہمارے نبی کی مدد کی تھی نبی پر ایمان لائے سب کچھ نشاور کر دیا تھا اس لیے ان صحابہ کرام سے محبت یہ دی. ہمارے دل کا حصہ ہے ان سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے اگر مسلمان نہیں ہیں تو ضروری نہیں ہے تمام اہل ایمان سے محبت دلوں کے اندر دل ہونا چاہیے سب کے لیے دعا ہونی چاہیے سب کے لیے مفرت کی دعا کرنی چاہیے دلوں میں حسد اور کینہ اور کپٹ نہیں ہونا چاہیے دلوں کو آئینے کے معنی صاف و شفاف رکھنا چاہیے جیسے آئینہ صاف و شفاف ہوتا ہے ایسے دلوں کو صاف رکھیے صاب کرام اور اہل ایمان کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم و حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ان آیت المان حقد الصار ایمان کی پہچان انصار سے محبت کرنا ہے وہ آیت المنافق بغد الصار یا وایت النفاق اور نفاق کی پہچان, کی پہچان کیا ہے انصار سے بغض رکھنا عداوت اور نفرت کرنا یہ کس کی پہچان ہے منافق کی مومن محبت کرے گا صحابہ سے اور جو نفرت کرے گا صحابہ سے وہ منافق ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جن کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا ان ہوا اللہ یوں آپ کی زبان مبارک سے وہی ہی نکلتی تھی اللہ جو پیغام دیتا تھا وہی پیغام آپ کی زبان کو بارش نہیں تھا ہمارے نبی نے ان کو منافق قرار دیا جو انصار سے بغض رکھے جو صحابہ سے بغض رکھے عداوت رکھے انہیں ہمارے نبی نے منافق کہا ہے وہ منافق ہے وہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا تو مسلمانوں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے منافق کبھی مسلمانوں کے دوست رہے ہیں منافق کبھی مسلمانوں کا ساتھ دیے نہیں تو یہ منافق ہے جو صحابہ سے نفرت کرے صحابہ سے بک رکھے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے جس کی روایت پر تمام علماء کا مسلمانوں کا اجماع تمام روایتیں اس کے اندر صحیح ہیں ہمارے نبی نے انصار کو ذکر کیا اس میں مہاجر بھی داخل ہیں کیوں مہاجر داخل ہیں اس لیے کہ مہاجرین کا مقام عمومی طور پر انصار سے اونچا ہے ان کا مقام مہاجرین کا عمومی طور پر انصار سے اونچائی کیوں اس لیے کہ سب سے پہل پہل وہ اسلام قبول کیے ان کی قربانیاں زیادہ ہیں انصار کے مقابلے میں مہاجرین کی اس لیے اللہ عرب العالمین نے قرآن میں جہاں بھی صحابہ کا ذکر کیا پہلے مہاجرین کو بیان کیا جب سب نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا اور نبی جب ستائے جا رہے تھے مکہ کے اندر نبی پر ظلم ہو رہا تھا اس وقت جس نے ساتھ دیا وہ مہاجر کہلاتے وہ مہاجرین ہیں جو اپنا گھر بار مال و دولت آل و اولاد بیوی جائیداد وطن سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے یہ معمولی قربانی نہیں ہے کہ انسان پوری جائیداد چھوڑ دے پورے بال بچوں کو چھوڑ دے پورے اقارب اور خاندان کو رشتہ دار کو چھوڑ دے گھر بار چھوڑ دے یہ معمولی قربانی نہیں ہے ذرا تصور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کتنی بڑی قربانی انہوں مہاجرین نے دی آج کوئی ایسی قربانی دے سکتا ہے کہ پوری دولت چھوڑ دیے جب مکے سے نکلے ان کے جسم پر کپڑے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی سب کچھ چھوڑ دیا مکے کے اندر جو کچھ کمایا تھا گھر بار وطن مالو, آ, آ, آ, آ, آلو اولاد بیوی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے مکہ سے مدیا نکل گئے लिए کے لیے نکلے تھے مال و دولت کے لیے کمانے کے لیے دنیا کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم تھا کا حکم تھا, اسے سارے لوگ مکہ اور آس پاس کی آبادیوں اور بستیوں اور شہروں کو چھوڑ کر کے سب کے سب مدینہ چلے گئے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے لہٰذا مہاجرین کا درجہ اونچا ہے جب انسار سے محبت کرنا ایمان ان سے بغض رکھنا نفاق تو مہاجرین سے بدرجہ درجے اولا ان سے محبت کرنا ایمان اور ان سے بغض رکھنا نفاق ہی اور دوسری بات یہ ہے کہ مہاجرین بھی انسار تھے انصار کے مطلب کیا ہوتا ہے انصار کے معنی مدد کرنے والے کیا مہاجرین نے ہمارے نبی کی مدد نہیں کی کیا مہاجرین ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے کیا مہاجرین نے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد نہیں کی ان ترسر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تو مہاجرین انصار بھی تھے اور انصار بھی مہاجرین تھے مہاجر کا مطلب کیا ہوتا ہے مہاجر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک مہاجر تو وہ جو اپنا ملک اور وطن چھوڑ کر کے اسلام کے لیے دوسرے ملک جائے ایسے ملک ایسے وطن یا ایسی جگہ جہاں اسے اسلام پر عمل کرنے میں آسانی ہو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو اپنے اس ملک کو وطن کو جہاں اس کے لیے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو پریشانی ہو اس ملک اور وطن کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ جانا جہاں اسلام پر آسانی سے اس انسان عمل کر سکے اس کو ہجرت کہا جاتا ہے اور دوسری ہجرت گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے ہجرت کے معنی ہوتے چھوڑنے کے صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح مسلم کی ہمار بھی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں لوگ محفوظ رہیں نہ زبان سے کسی کو تکلیف دے نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے وہ مسلمان ہے و اور مہاجر وہ ہے من حجرما نہ اللہ ان رسول جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا گناہوں کو چھوڑ دے تو کیا انسار نے گنا چھوڑا تھا انسار نے کیا شرک نہیں چھوڑا اپنے آبا اجاد کی تقلید اور کفر को شرک کو نہیں چھوڑا شراب نوشی نہیں چھوڑی گناہوں کو نہیں چھوڑا چھوڑا تمام گناجرین ने भी تمام گناوں को छोड़ा और انسار ने भी تمام گناہوں को छोड़ा तो सब एक انسار और مہاجر है بس ایک نمایاں وصف ہے ان لوگوں کے لیے کہ مہاجر جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آئے اور انصار جنہوں نے مدینے میں ان کی مدد کی ورنہ مدد مہاجرین نے بھی کی اور انصار نے بھی گناہوں کو چھوڑا اور ہجرت کیا یہ معنی سب کے اندر قدر مشترک ہے البتہ کسی کے اندر یہ معنی زیادہ ہے اس لیے مہاجرین اور انصار کہا جاتا ہے تو ہمارے بھی فرماتے کہ انصار سے محبت کرنا ایمان ان سے بغض رکھنا نفاق ہے امام تحوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی کتاب ہے عقیدہ تحویہ بڑے مشہور امام بہت مشہور علامہ اور محدث امام تحاوی اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں وہ نحب و رسول اللّہ ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں فی فر توفی حبن اور ان میں سے کسی کی محبت میں ہم غلو نہیں کرتے افراد نہیں کرتے غلو حد سے نہیں کرتے حس تجاوز کا مطلب یہ ہے کہ حق کو پار کر جانا حد کو چھلانے حد کو پار کر جانا اس کو افراد کہتے ہیں جیسے شیعہ شیعہ کیا کرتے ہیں عال بیت کے تعلق سے غلو کا شکار ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں بہت سارے شیعہ اور جو ہے باقاعدہ انہیں الہ کا درجہ دیتے ہیں اور اس طریقے سے عال بیت کو معصوم مانتے ہیں معصوم کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تو ان کی محبت ہم کرتے ہیں لیکن غلو نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول سے بھی ہماری محبت ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں غلو کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے حرام ہے ان کی شان میں غلو کرنا منع کیا گیا شریعت میں ایسے ہی صحابہ کی شان بہت اونچی ہے بڑی نرالی ہے لیکن ان کی شان میں غلو کرنا اور ان کو وہ مقام دے دینا جو اللہ اور اس کے رسول نہیں دیا ہے یہ ہم نہیں کرتے یہ شیعہ کرتے ہیں روابط کرتے ہیں جو صحابہ کو تو گالیاں دیتے ہیں اکثر صحابہ کو اور جو عالِ بیت ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ سب معصوم ہیں ان کا درجہ نبیوں سے بھی اونچا ہے اور وہ عالم الغیب ہوتے ہیں دنیا کی ساری بگڑیوں کو بناتے ہیں سب چیزوں کا انہیں علم ہوتا ہے سارے پردے ان کی نگاہوں کے سامنے ختم ہو جاتے ہیں اتنا بڑا غلو جو اللہ کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے وہ علی رضی اللہ عنہ علیہ آلِ بیت کے بارے میں عقیدہ رہتے ہیں. تو امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم ان کی شان میں وہ گرو نہیں کرتے ہم اعتدال میں رہتے ہیں وہ محبت کرتے جو کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا ولا انتبا الرّن حدم اور ان میں ہم کسی سے برات کا بھی ادھار نہیں کرتے ہمارے نزدیک تمام صحابہ عادل ہیں تمام صحابہ کا مقام مرتبہ ہے یہ اور بات ہے کہ درجات ہیں لیکن ہم کسی سے برات نہیں کرتے جیسے روافت برات کرتے ہیں بو بکر سے برات کرتے عمر سے برات کرتے ہیں عثمان سے برات کرتے انہیں صحابی تک نہیں مانتے مومن تک نہیں مانتے ایسے خوارج ہیں وہ بھی برات کرتے ہیں برات مانے بزاری اللہ لا تعلقی ابو بکر و عمر کو مانتے ہیں خوارج لیکن عثمان و علی طلحہ عبداللہ بن عمر بن عص اور مغیرہ بن شعبہ اور اسے بڑے بڑے صحاب نہیں مانتے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں ان پر لعنت بھیجتے ہیں تو کہتے نہیں ہم کسی بھی صحابی سے برات نہیں کرتے ان کی اپنی کوششوں اور ان کی اپنی خدمات اور ان کی اپنی جو اسلام کے تعلق سے قربانیاں ہیں ان کے تعلق سے ان کے مقام میں درجات ہے لیکن تمام صحابہ سے ہم محبت کرتے کسی سے برات نہیں کرتے انوبن بہد ہوں اور جو ان سے بغض رکھتا ہے ان سے بھی ہم بغض رکھتے جو ان سے بغض رکھے گا ہم ان سے بغض رکھیں گے کیونکہ ان سے ان سے صحابہ سے ایمان محبت ہے لہذا تو ان سے بغض رکھے گا ایسے لوگوں سے بھی ہم بخت رکھتے ہیں وہ بغیر خیر ذکر ہوں اور جو بغیر خیر کا ان کا ذکر کرتا ہے ایسے لوگوں سے ہم بغض رکھتے ہیں ہمارے حکم ہے کہ ان کے جب بھی ان کا نام آئے رضی اللہ انہوں کہیں خیر کے ساتھ ان کا ذکر کرے بھلائی کے ساتھ ان کا ذکر کرے تو اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے صحابہ سے یا خیر کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کرتا ان کے بارے میں برائیوں کو بیان کرتا ہے ان کے بارے میں غلط باتیں بیان کرتا ہے تو ایسے لوگوں سے ہم نفرت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں یہ ایمان ہے میرے بھائیوں پھر ہمارے پھر کیا فرمات امام تحاوی وہ حقب دین و ایمان و احسان صحابہ سے محبت رکھنا دین ہے ایمان اور احسان ہے وہ نفاق و کفران اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے اور نفاق ہے اور سرکشی ہے امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بہت مشہور کتاب ہے ان کی امام تحاوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بیان فرمایا اپنی کتاب کے دور اس پر اجماع ہے تمام مسلمانوں کا انہوں نے جو بات کہی ہے اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع کہ صحابہ سے محبت ایمان دین اور احسان ان سے بدھ رکھنا کفر نفاق اور سرکشی اور جاتی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے اسی پر اپنی بات ختم کر دو وہ فرماتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی صلف اپنے بچوں کو صحابہ سے محبت ایسی سکھاتے تھے جیسے انہیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے اپنے بچوں کو سور فاتحہ آیت القرسی سور فلف سورہ ناس ایسی صحابہ کرام سے محبت کرنا سلف اپنے بچوں کو سکھاتے تھے کیونکہ عقیدہ ہے یہ یہ ایمان ہے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو آپ نہ کریں تو آپ پر کوئی فرق نہ پڑے ایسا نہیں ہے یہ یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے یہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ زور سے آمین کہیں گے تو آپ کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ایمان اور عقیدے کا ہے یہ مسئلہ عقیدہ ہے یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے اس لیے سارے مسلمانوں کو سارے لوگوں کو چاہیے کہ صاحب کرام کی محبت اپنے بچوں کے دلوں کے اندر دل پیدا کریں بتائیں ان کی عمر کو ان کے خیر کے کاموں کو بیان کریں ان کی کوششوں کو بیان کریں صاحب اپنے بچوں کے سامنے کہ ہمارے آئیڈیا اور نمونہ ہیں یہ ان کی ابتدا کرو ان کی تباہ کرو ان کی پیروی کرو اللہ رب العالمی نے ان کے طریقے سے ایمان لانے کو معیار ہدایت قرار دیا لہٰذا ضروری ہمارے نیک بڑے بچوں کے سامنے ان کی قربانیوں کو اور اس طریقے سے ان کے نام کو بیان کیا جائے اور ان سے محبت ان کے دلوں کے اندر دل پیدا کیا جائے جیسے ہمارے سلف کیا کرتے تھے تب جا کر کے انسان کا ایمان کبھی اور مضبوط ہوگا بچے کے دل کے اندر صحابہ سے محبت ہوگی اس لیے بہت ضروری ہمارے لیے سب سے پہلا ہم ان کا ہمارے اوپر یہی ہے کہ ہم ان کے لیے محبت کریں اور نہ باللہ ان سے نفرت نہ کریں بلکہ ان سے محبت کرنا ہمارے لیے دین ایمان اور احسان ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحاب کرام سے محبت کرنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین ان کے مقام اونچا روز فرمائے اللہ رب العالمین تو قیامت کے دن ہمیں صحاب کرام کی صحبت نصیف فرما صحاب کرام کی معیت نصیف فرما اللہ ابامن تو قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اٹھا اللہ ربامن تمہارے دلوں, دلوں میں ان کی محبت کو اور پیدا فرما اللہ تعالیٰ جو ان سے بغض رکھتے ہیں ان سے نفرت رکھتے ہیں ان سے حسد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو دنیا سے ختم کر دے یا انہیں ایمان کی ہدایت دے دے ان کے شر و مکر سے اللہ ابامن تو امت مسلمہ کو سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے آمین رب العالمین بارک اللہ علیہ فرمان عدیم عنافان کو بالآیات الکل حکیم اِن جہالیم ملک عمر